کافر یہ بھی کہنے لگے کہ ہاں شہر اور عجیب یہ تعجب میں ڈالنے والی چیز ہے کہ وہ مرد انسان اور پھر وہ رسول بن کے آئے پھر نمبر تیسرا یہ ہے کہ یہ تعجب بھی ان کو ہے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر یہ کہتا ہے کہ رجون دوبارہ لوٹنا ہوگا بڑی بہید بات ہے ہم خوب جانتے ہیں من کسل ارزو من کم کرتی ہے ان کے بدنوں میں سے وہ مٹی ہیں کتنا قدر کھاتی ہے اور کتنا قدر بچاتی ہے کیا کچھ رہتا ہے کیا کچھ نہیں رہتا تو ہم خوب جانتے ہیں وہ کتاب الحفیظ ہمارے پاس تمام چیزوں کا دفتر ہے محفوظ کیے ہوئے محفوظ کرنے والا دفتر ہے ان کا انکار کرنا یہ کسی حجت پر مدنی نہیں بل بلکہ, بلکہ انہوں نے جایا ہے ظاہر باہر بات کو جب کہ پہنچ چکی ان کے پاس تو ہم فی امر مریچ پسلوں اپنے معاملے میں گڑبڑ کے اندر ہے مریض بڑی گڑبڑ پڑی ہوئی ہے ان کے دماغوں دلیل مجمل بے ست پر کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کس طرح بنایا ہے ہم نے اس کو مزید نہ پھر اس کو مزیل کر دیا ہے بالکل قتل کوئی نہیں اس کو کوئی درہار کسی قسم کی اسی طرح زمین کو ہم نے کھنچ کے ربر کی طرح لمبا بنا دیا ہے پھر ڈال دیے ہم نے اس زمین میں پہاڑوں کی میکیں پھر اگایا ہم نے اس میں ہر قسم کا رونق والا جوڑا من کل سوجن بہیج رونق والا تب بصیرت سے کام لینے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بصیرت کا ذریعہ ہے وہ ذکر ابد الحت ہے ہر ایسے بندے کے لیے جس میں اند نہیں ہوتا اسی طرح اتارا ہم نے آسمان سے پانی مبارک بہت زیادہ فائدے والا مبارک اگایا پھر ہم نے اس کے ذریعے بغات کو اور حبل حسیب اے الحب الحد جس طرح ہے مسجد الجامع ہوتا ہے المسد الجام حب الحد دانے کٹے ہوئے کھیت کی جس کھیت کے دانے کٹے جاتے ہیں نخلبا سے قاتل اور کجیاں بنائی اونچے اونچے ان کے لیے تل ان نزی گچھے ہیں تہ بتا خوش عجیب ان کے بنے ہو یہ صرف بندوں کے لیے رزق رہا ہے اور پھر اسی پانی کے ذریعے ہم نے غیر آباد رقبے کو آباد بنایا گزالکل الخروج سورت کا دعویٰ آ گیا اسی طرح یوں ہی ہوگا ہمارے قدرت کے سہارے یہ سب خروج ہوگا نکلیں گے سب قبروں سے زندہ ہو کے تقریب دنیا میں ان سے پہلے بھی نوہ کی قوم انہوں نے جھٹلایا اصحاب ال نے جھٹلایا اور والے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو الٹا لٹکایا تھا وہ سمود دوران لوت کے بھائی اصاب اکا درختوں والے قوم تبا تمام نے جٹ رسولوں کو کہ ثابت ہو گئی املن دمکی اف عجینہ بلخل کے مشرقین کے لیے کیا ہم تھک ہار گئے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے کہ ہم دوسری مرتبہ نہیں ان کو پیدا کر سکتے برفی لف سلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں من جدید نئے سرے سے پیدا ہونے کے معاملے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں اب دلیل انسٹ پر ولق خلق نل انسان کشمی بات ہے ہم نے بنایا انسان کو ونعلم ہم ہی جانتے ہیں ما تو وس ہی نفس جو کچھ اس کے نقصان کا سوچتا ہے اس کا نفس تو نقش ہی جو کچھ اس کے نقصان کا سوچتا ہے اس کا نفس من حبل ہم ہی تو ہیں قریب اس کی شہرد سے بھی زیادہ اقرب جو ہے ہم اس وقت بھی ہم اقرب ہوں گے یلک کا شبت کر رہے ہیں لکھ کے المق وہ لکھنے والے حاصل کر کے لکھنے والے دونوں دائیں طرف بھی بائ طرف بھی ہر ایک بیٹھا ہوا ہے آئے گی نہ جب مستی اور شدت موت کی اس وقت یوکالو لہو کہا جائے گا اس کو دیکھ لے یہ حق سچ کی بات تھی ہماری ثابت ہو رہی ہے پھر کہا جائے گا ذالک ما ہو تحید. یہ یہی ہے جس سے سن کے تو ناک پھول چڑھاتا تھا تحیدو. ایک طرف ہو کے نخرے کرتا تھا ملوث کفی سور پھوکا جائے گا کرنا میں جائے گا یہ ہے ٹمکی قدم آئے گا ہر جی اس حال میں کہ اس کے ساتھ کن ایک رسی پکڑ کے اس کو کھینچنے والا ہوگا جس طرح قیدی کو ہاتھ ہاتھ میں دال کے لے آتے ہیں ساہ کن ہاک کے رسی پکڑنے والا شہید اور دوسرا اس کے ساتھ مدد کے لیے ہوگا دو تو بے پرواہی میں اس حشر کے دن سے بس آج کھول دیا ہم نے تیرے سے سب پر دیتے بس مہادیپ آج تیری آنکھ بالکل آیا تھا کالا کری ناج نے یہاں کری نو کمانا شیطان کیا ہے شیطان نے بلکہ جن دوا لے کے لئے آنے والوں کی بات چل رہی ہے میں سے ایک فرشتہ ہے کالا کریم اور کہے گا اس کا ساتھی جو اس کو کھنچ کے حاضر حاضر عدالت کرنے کے لیے لایا تھا فرشتہ ہاضا ماں لطیا اتیت یہ ہے جناب سارے سامن ہمارے سامنے اتیت سرکش بھی ہے اور حاضر بھی ہے الکافی جہنم کل کفارن عمیب حکم ہوگا اور فرشتے ہو دونوں اس کو پھینک دو جہنم میں اور اسی طرح کل کفارن امید ہر ہر نا شکر اور زدی کو پکڑ پکڑ کے پھینکتے جاؤ منا خیر ہر اچھائی کے سامنے روڑا اٹکانے والا معتدن مرید دن حد سے نکلنے والا مرید ہمیشہ شک کے اندر رڑک رہنے والا یہی تو ہوا جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں اس لیے الکل شبید اس کو سخت عذاب کالا کری لو اب بولے گا وہ اس کا کریم وہ دنیا والا وہ ما کالا کری رب مارے میں گمراہی کے اندر رہنے والا تھا حکم ہوگا لا تخت لا تخت سے مدیا مت بکو میرے سامنے لڑو مت بکدم تھوڑی الیکم کو دونوں کے لیے میں نے دنیا میں عید اور دھمکی بھیج دی تھی ما یبدل القول <لَدَيَّا> اب یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ فی جہنم یہ نہیں تبدیل ہو سکتا یہ قول ہمارا تبدیل نہیں ہو سکتا جو ہم نے کہا ہے الک فی جہنم یہ جو بول ہم نے بولا ہے نہیں تبدیل کیا جا سکتا قول میرے سامنے میں ایک رتی کے برابر بھی اپنے بنائے ہوئے ان غلاموں کے اور بندوں کے ظلم نہیں کرتا تخلیف جس دن کہیں گے ہم جن کو کیا پڑ چکی ہے تو, تو گی حال میں مزید ابھی اور بھی کوئی گنجائش ہے یا یہ مانو حال میں مزید کوئی اور آئے تو لے آؤ جلدی ضرورت ہے وہ ازلے فکل جنت متینت بالکل قریب لائی جائے گی جنت متقین کے لیے اور سچ جانو کہ بالکل نزدیک ہوگی دور نہیں ہوگی کہا جائے گا ما یہ وہی چیز ہے جو وعدہ دیے گئے تھے تم اور کس کے لیے لکل اللہ بن ہر اس آدمی کے لیے جو کمان کی طرح ہمیشہ دوہرا رہتا ہے اللہ کے دربار میں لوٹ لوٹ کے پھر پھر آجدی کرنے والا من خشیر رحمان بالغیب جو شخص بھی غانہ اپنے اللہ سے ڈر جاتا ہے اور آیا ہے دل سالم لے کے اللہ کے لیے حکم ہوگا ان کو اٹھ کلو حاب میری طرف سے سلام علیکم بھی ہو اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا کے یوم الخلود آج کا دن جو ہے یہ ہمیشگی کا اعلان کرنے والا دن ہے پھر ان کے لیے جو کچھ چاہے باغات میں ہوگا دینا مزید اور ہمارے پاس اور زیادہ اس پر اور مزید انعام بھی ہوں گے تقریب کتنے حالات کی ہم نے ان سے پہلے دستیاب جو جی ان سے زیادہ سخت سے بتشن اپنے زور اور دسترس کے لحاظ سے پکڑ دسترس اثر رسوخ اس کے لحاظ سے اتنے وہ دسترس تھی ان کی کہ نقاب نک قبو جب ہم پکڑنے پہ آئے تو بڑھیا سرنگا کھو دی انہوں نے شہروں میں دور دور کے آئے کہیں بچ جائیں ہم مگر اللہ کے کہار نے ان کو پیس ڈالا محیث پھر کوئی جائے پناہ ملی ان کو قتل نہ ملی ملیان لہو قلب اس میں بہت بڑی نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے پاس کو شاہم و عقل ہو اور یا پھینک دے اپنی قوت سامیا کو اس حال میں کہ شہید اپنے دل کو حاضر کرنے والا ہوں اپنے دل کو حاضر کر کے پھینکے اپنے کانوں کو اس طرف خلق نسما کے ور لفجا بے سک کر دلیل کسم ہے ہم نے بنایا آسمان زمین کو اور ان کے درمیان کو نہایت تدریج کے ساتھ کہ انسان جو بھی کام کرے سوچ سوچ کے کرے اسی لیے توحید کا مسئلہ بھی جو ہے یا قیامت کا مسئلہ یہ ذرا گہرے سوچ کرنے سے آ سکتا ہے مما مسلم ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی ٹھیک ہے اس لیے ہم نے دیر لگائی نہ تمہارے سبق دینے کے لیے تسلی خبر کرو اس پہ جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اپنا وظیفہ جاری رکھے سب دے بے ہم کا صبح شام قبل تلو اس شم سے سورج کے نکلنے سے پہلے بھی غروب ہونے سے پہلے بھی وہ میں لے رات کو فرسد ہو پھر خوب اللہ کی عبادت کرو وہ ادبارہ سجود اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہو میں یوماد مناد مبدل من ہونے کان رکھو ذرا ذرا توجہ رکھنا جس دن بلائے گا منادی من مکان قریب بالکل نزدیک کا مکان ہر کسی کو ملوم ہوگا کہ بالکل میرے قریب ہی ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے من مکان ہر شخص ہر متنف یہی سمجھے گا کہ بالکل نزدیک سے ہی آواز آ رہی بعض روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس والا مقام ہے جہاں سے یہ آواز اللہ کی طرف سے آئے گی گویا وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں سے تمام کائنات والوں کی طرف برابر برابر آواز سنی جائے گی ہر شخص کہے گا کہ یہ میرے نزدیک ہے بالحق اللہ کی طرف سے آواز ہوگی بلائے گا اللہ کی طرف سے ایک بلانے والا دوڑیں گے ہر کوئی یوم یس مو نہ یعنی وہ دن جس دن وہ سنیں گے چیخ کو یہ بلانا ہے سنیں گے چیخ کو بالحق بالکل سچ مچ سنیں گے جھوٹ نہیں یہ دن ہوگا اس دن نکل کے اللہ کی عدالت میں رہے ہیں مارتے ہیں ہماری طرف ہوگا لوٹنا ان کا اور جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے بہت جلدی یا مانا اس حال میں ہوم سے حال ہوگا ان ہوم سے اس حال میں کہ وہ سیران جلدی جلدی دوڑ رہے ہوں گے یہ کٹھا کرنا ہم پہ بڑا ہی آسان ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہمارے لیے تسلی ہم خوب جانتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں جو کچھ وہ تانزی کا کہہ رہے ہیں یقینا تانزی کے طور پر کہہ رہے ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں ہم نے آپ کو ان پہ مسلط تو نہیں کر رکھا آپ کو ان کے دارو گے تو نہیں آپ اپنا کام کرتے چلیے فضکر دل قرآن ہو گئی آپ راز کرتے ہی چلے قرآن کے ساتھ ہر اس آدمی کو جو ہماری دھمکی سے ڈرتا